مان میں آواز پیدا ہوتی ہے چر چراہٹ پیدا ہوتی ہے میرے اکالی سلات واللام اس آواز کو بھی سنا کرتے ہمارے اکالی سلاط والسلام جبریل امی علیہ سلاط والسلام جو کہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں ابھی فدرت المتہا پر ہوتے ان کے بازوں کی آواز ہمارے اکالی سلاط اسلام سن لیا کرتے تھے جبریل عمی علیہ السلام وہی کے لیے اترنے لگتے تو میرے آقا علی سلاۃ وسلام ان کی خوشبو سونگ لیا کرتے تھے آسمانوں میں دروازے ہیں وہ کھلتے اور بند ہوتے تو آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم سن لیا کرتے دور و نزدیک دور کے دور سننے دور والے مکان کانِ لال کرامت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں بروت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ سالت میں حاضر تھے کہ اچانک ہمارے اکالی صلات اسلام نے سر اختوس اٹھایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا سر اٹھایا اور فرایا السلام و اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس سلام کا جواب دیا فرمایا جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گزرے انہوں نے مجھے سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا ہمارے آقا علیہ, علیہ سلاح اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر دروت پڑے مجھ... مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے چاہے وہ کہیں ہو صحابہ نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وفات کے بعد بھی کیا وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے فرمایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا سبحان اللہ تو ہمارے آکے علی وسلم دور و نزدیک کی آوازیں سننے والے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن کی آواز سے تو سارے کہتے ہیں جی آ رہی دور سے آواز ہزاروں مل سے آواز آ ہے اور اللہ کے حبیب کی آواز نہیں آئے گی ہم سن لیتے ہیں اتنے دور دور سے اللہ کے حبیب جن پر اللہ کا خاص فضل ہے تو وہ کیوں نہ سنتے ہوں گے اور سنتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حالے زار میں امتی کا حال ٹھیک نہیں بیمارے پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں نازاکیاں اولاد نہیں اولاد تنگ کر رہی ہے قرضہ رہ ڈوب گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ پریشانیاں ہیں فریاد امتی جو کرے حالے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام مزید اللہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے ہجرے نبی میں آ کب بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مزید خبر گئی کو تڑپے تو صحیح اللہ میں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے آپ کے فرامین کے مطابق ہمارا جینا مرنا ہو سترہ دسمبر کو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے مدنی احتیاط مہم کے لیے مدنی چینل کی نشریات دن دو سے رات دو بجے تک خصوصی نشریات ہوں گی اس میں انشاءاللہ نگران نگرانی شورہ دیگر اراکین شورہ اور بہت کچھ آپ کو دکھایا جائے گا یہ مدنی احتیاط کی مہم ٹیلیتھون کیوں کیا جا رہا ہے جامع المدینہ اور مدرسات المدینہ لل بنی ویل بناط ملک و بیرون ملک کے جو اخراجات ہیں جملہ اخراجات اس کو پورا کرنے کے لیے اور جو اس میں حصہ لے گا ایک یونٹ دس ہزار روپے کا یہ اس کا حصہ لینا کیا ہے یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اور جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سور سبا میں ارشاد فرماتا ہے قل إن ربي يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما آفقت من شيء فهو يخلقه وهو خير ترجمہ کنزولیمان تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور دے گا اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں اللہ اور دے گا کس کو جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا زکوٰۃ فطرہ قربانی جامعات جس میں دین پڑھایا جا رہا ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے دین سکھایا جا رہا ہے مساجد کا نظام وغیرہ وغیرہ جو خرچ کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم